اگر رمضان کے روزے جس طریقے سے ہم فرض اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں اور ایک ذہن بنا فرض رکھنی ہے ہاں اس کو ذہن بنا کے ہم کرتے ہیں پورا کرتے ہیں اور لیکن اس کا فائدہ ہم اس صورت میں اٹھا سکتے ہیں جب آپ اس کے صحیح انداز میں جو اس کے لوازمات ہیں اس کو پورا کریں جی ایک جو آپ کے خوراک کے معاملات ہیں اس کو آپ بہتر کریں کیونکہ اگر آپ نے سولہ سترہ گھنٹے کا یا بارہ گھنٹے کا یا کہیں کہیں, کہیں بیس گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے وہ بیس گھنٹے کی فاسٹنگ رکھی اور فاسٹنگ کے بعد جو ہے آپ نے اس چار گھنٹے کے اندر وہ بیس گھنٹے کے حساب کتاب پورا کر لیا تو آپ کا سسٹم ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑ جائے گا ٹھیک نہیں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو میٹابولزم یعنی ہاضمے کا نظام کم و بیش چار سے چودہ بڑھ بڑھ جاتا ہے صحیح اب افطار ہوتی ہے افطار کے بعد جب ایک میٹابلزم آلریڈی تیز ہوگا ہے. اس میں اگر ہم زیادہ کھانا کھا تو کیا ہوگا بڑھ جاتا سے کیا مراد ہے مطلب یہ کہ جسم میں کوئی چیز نہیں جا نہیں جا رہی جو ہاضم کرنے کے انزائمس وغیرہ ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اب کام کر رہے ہیں کیونکہ انرجی تو ہم کہیں سے نہیں لے رہے ٹھیک تو ہمارے جسم کا نظام ایسا ہے کہ ہمارے جسم سے ہی وہ انرجی بنا رہا ہوتا ہے جیسے شان ہے سبشان اللہ وہ بھی جی جیسے کہ ابھی چن کے چربی ہے ٹھیک اس چربی کو وہ ٹوٹتی ہے اس سے انرجی بن یوٹیلائز کر تو بہت تیزی کے ساتھ یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے نارملی ابھی جیسے اب ہم روزے کی حالت ہیں تو ایک لیول پہ یہ میٹابولک سسٹم چل رہا ہوتا ہے اب ہم پرولونگ فاسٹنگ پہ چلے گئے کم و بیچ بارہ سے سولہ گھنٹے کی تو یہ انرجی بنانے کا پروسیس تیز ہو گیا ٹھیک ہے تو یعنی جس اوپر سے کچھ ہم کھا نہیں رہے انرجی زیادہ ہمیں چاہیے تو سسٹم تیز ہو گیا اب اس صورت میں ڈاکٹر صاحب بتا دیجیے گا کہ زیادہ اگر آپ کھانا کھا لیا میٹابولک ریٹ آپ کا تیز ہے تو کیا ہوگا دیکھیں وہ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا نارملی ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے افطار ہوتی ہے افطار کے اندر بہت زیادہ ایک وہ طلب ہوتی ہے کہ جلدی سے میں کھا لوں یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں اور وہ کھانے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے شاید مغرب کی نماز پڑھ کے بھی ہوتے تو وہ پیٹ میں درد کی کرنا شروع کر دیتے فوری طور پہ یہ چیز سامنے آ جاتی ہے یا ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے ایسڈ جو ہے نا اس کا جو امبیلنس ہوتا ہے نا وہ بالکل بیلنس جو ہوتا ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے جو باڈی کی جو تیزابیت ہوتی ہے اس میں امبیلنس پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ شکایت شروع ہو جاتی ہے یہ تو انیشیلی پہلی سمٹم پہلی علامت آپ کے سامنے اس, کے اس کا مطلب یہ ہے کہ افطار بالکل ہلکی کرنی چاہیے بالکل ہلکی کرنی چاہیے اور اس کے اندر ہم تو پانی تقریباً نے سن کے ساتھ پانی کا ہی تقریباً استعمال ہے بالکل پانی کھجور اور پانی جو ہے ایک آئیڈیل چیز ہے کہ آپ کھجور سے لیں اور پانی سے لیں اس کی سائنٹفک ریزن یہ ہے کہ اگر جب آپ کھجور آپ لیتے ہیں تو کھجور کے اندر جو گلوکوز کا لیول ہوتا ہے کیونکہ آپ دو چیزوں میں آپ کا لاغر پناتا ہے ایک تو جب آپ فاسٹنگ کی حالت میں ہوتے ہیں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کا باڈی میں جو پوٹاشیم لیول ہوتا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ اثر مغرب کے درمیان بالکل لاور ہو جاتا ہے دوسرا ہائپوگلائسی میں یعنی شوگر کا لیول آپ کا نیچے گرا ہوا ہوتا ہے بہت تیزی کے ساتھ نیچے گرا ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ لاگر پناہ رہے تھے جب آپ کھجور لے لیتے ہیں تو کھجور لینے کے فوراً بعد اس کی جو وہ لواپ کے ساتھ ابھی وہ آپ کے منہ میں ہی ہوتا ہے گلوکوز بننا شروع ہوتا ہی چیز ہی ہے نیچی ہے چیز جاتی ہے تو فوری طور پہ آپ کا انرجی لیول ایک دم بڑھتا ہے ایک اسٹڈی کے مطابق کم بیش اگر آپ تین یا چار کھجور کھا لیتے ہیں میرا خیال میں سو گرام کے قریب قریب بنے گی چار کھجور پانچ کھجور تو اس میں جو کیلریز کی مقدار ماپی گئی وہ تھری مور دین تھری ہنڈریڈ تین سو سے زیادہ کیلریز اگر اس وقت آپ نے چار کھجور کھا لی اور اس کے بعد آپ نے وہ جو بھی آپ کے لوازمات ہیں وہ بھی کھائے تو آپ اوور ایٹنگ میں چلے گئے صحیح ٹھیک ہے اب پانی کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو پورے بال تقریباً آپ اگر باڈی کی حیت پہ غور کرتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی پہ تقریباً پانی ہی پانی ہے صحیح یعنی کہ آپ کو ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا لیکن آپ کی باڈی تقریباً 80 سے 90 فیصد پانی پہ چل رہی ہے صحیح ٹھیک ہے 65% سکسٹی پانی 65% جیسے سکسٹی بلڈ کے اندر اگر آپ آ جاتے ہیں تو تقریباً 70% سے زیادہ کراف کر جاتا ہے اب اس کے اندر اگر کی کی پانی کی مقدار کم ہوتی ہے آپ کی کے اندر پانی کی مقدار کم ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے آپ کی جو بلڈ کی کنسنٹریشن ہوتی ہے جو گاڑا پن ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے بلڈ کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم شروع ہو سکتی ہے تو اگر فوری طور پہ پانی پیتے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن کو مطلب نیٹرلائز کر لیتی ہے برابر کر دیتی ہے تو یہ دو چیزیں جو یہ آپ کو طبی طور پہ میں پانی پہلے پیئیں اور